بسم اللہ الرحمن ورحمۃ اللہ صحمد علیہ محمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح اور صبح والن باقی تمام سامع برادر خانہ صاحب کو بار پھر سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلے دار خطاب دعو شرمی سے درخت نمبر تین سو انیس ابلک ستائیس جو ہے عالم کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں ہمارے سلسلہ دار جو ہے تین سو انیس شروع سے لے کر ابھی تک کا دعا, دعا, دعا شریف کے دروس ہے اور ستائش جو ہے دعا صبح کا درست نمبر ستائش دعائے صبح میں ہمارا تیسرا پیراگراف چل رہا ہے تیسرے پیراگراف میں کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے پانچ چیز اللہ کے اندر پانچ چیزیں اللہ سے مانگا ہے وہ یہ تیسرا پیراگر اللہ منصل الکلف القضائے اللہ میں تیرے درگاہ میں بے شک میں سوال کرتا ہوں میں تردرگاہ میں دس دس درخواست گزار ہوں کہ مجھے موت کے وقت جو ہے کامیابی عطا فرما وہ منازل شہداء اور شہداء کو بلند عطا فرما و ایش سودا اور سعادت من لوگوں کی زندگی جیسے مجھے زندگی عطا فرما وہ مرافق اور یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا اور آگے وہ مورافا الانبیاء تلبیا و نثر تو یہ تین دعائیں ہو گئی تھیں ابھی چوتھا اور پانچ مزہ انصوشی کریں گے اس دعا کے اندر آج کے درخت میں آ جائیں اس میں دو چیزیں مرافا قطل امبیا ہے دعا نمبر چار اور نصر اللہ دار دعا نمبر پانچ تو آج کے درج جو درست سے دعا سو بھی ہے درد نمبر ستائیس ہے دعائیں سویہ کا حال جی مجموعی درد تین سو انیس ابلی ستائس تیسرا پیراگراف کا دو نمبر چار برافق قطن امبیا ان میں دو لفظ ہے ایک مرافقا کا لفظ ہے ایک امبیا کا لفظ ہے تو مرافقہ جو ہے مضدر باب مفالہ ہے ہاں جی رافقا یورافق و یہ جو ہے اس کا معنی بن جائے گا ساتھ دینا ساتھ رہنا ساتھ چلنا لغت کی کتاب میں القام جگیر میں یہ معنی لکھا ہے ہاں جی مرافقہ جو ہے رافق سے ہے ہاں جی رفیق جو ہے انسان کے ساتھی دوست کو بلتے ہیں جو ہم سے ساتھ ہوتے ہیں انسان کا اسی بندی کو تو اسی سے ہے مورا فقات رافہ مورکات ساتھ دینا ساتھ رہنا ساتھ چلنا الانبیاء جو ہے نبی کا جمع ہے نبی کا مادہ ہاں جی اور جو ہے نمبر ایک نبا آ جم با ان جو ہے بلند ہونے کے معنی میں عز کے معنی ایک معنیٰ خیلی ہے ہاں جی اور چونکہ ان نبی کا چونکہ نبی کا رتبہ جو ہے باقی تمام انسانوں سے بلند ہے اس لیے جو ہے نبی کہتے ہیں اس لیے ان کو وجہ بلند مرتبہ ہونا ہے اس وجہ سے نبی نَآ ہاں جی یم بَ نبع کے معنیٰ بلند ہونا اور ان نب سے اس کا مردہ جو ہے اس کا معنی بلند ہونا وجہ چونکہ انبیاء کا رتبہ جو ہے عام انسانوں سے بلند ہے اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں اور کتاب شوتی کے مقدمے میں لکھا ہے ان نوی و منوط اے رف آج عط ردب النبی علاقری من الحال کے چونکہ نبی کا رتبا ہے نبی جب تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے تو جو ہے یہ نبو سے ہیں نبوۃ سے ہیں اور اس کے معنی رف آت کے معنی میں بلندی کے معنی میں کیونکہ لِ رفت عطربۃنبی علاغیر من الخلی کے نبی کے ربا باقی تمام حلقات سے بلانے اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں اور ورنبی ہاں جی ورنبی او ین یعنی حمزۂ کے ساتھ اس کو وقت نبی پڑھیں تو وہ بالحمت منا نبا سے ہیں الخبر کے معنی میں نبی جو ہے محبر الَََ اللّہ تعالی نبی کو نبی کہنے کو جائے کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے بدلنے کو خبر دیتے ہیں تعلیمات الہی بندوں تک پہنچاتے ہیں ہدایت الہی بندوں تک پہنچاتے ہیں اس لیے نبی کو نبی دیتے ہیں خبر دینے والا تو یہاں انبیاء سے مراد جو ہے وہی بلند مقام و مرتبہ والے ہنستے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی الہی کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے اللہ کے بندوں تک جو ہے پہنچاتا ہے ان کا کام ہے اس مقام پر انبیاء جو ہیں ہاں جی عام از رسول ونبی ہیں یعنی یہاں انبیاء کے اگر صرف نبی مراد نہیں ہے رسول و مراد ہے اس انبیاء کے اندر رسول بھی مراد ہے اب اللہ سے دعا کریں مولانا فقط یعنی اے اللہ تو مجھے ہاں جی امبیا اور نبیوں اور رسولوں دونوں کے ساتھ مجھے ہم ان کے ساتھ رہنے کے توفیعاتہ خرما ان کے رفاقت مجھے نصیب فرما ان کے ساتھ چلنے اٹھنے بہننے کے مجھے توفیظہ فرما یہ معنی جنوب یہاں پر جب انبیاء و دنیا سے چل چکے ہیں تو ان کی ملاقات یعنی کہ ہے قیامت میں چونکہ موت کے بعد قیامت میں ان کے ہمنی شینی ان کے شعبات ان کے ساتھ جو ہے رہنے کے مجھے توفیظہ فرما اور دنیا میں ان کے ساتھ یہ کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں ان کی شرط طیبہ پر عمل کے، ان کے تعلیمات پر عمل کرے مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بشرکہ ہدایت کے لیے بھیجا ہر نبی کی زندگی میں انسانوں کے لیے بہت بڑے ہدایت موجود ہے تو اس مقام پر جو الامبیا کہہ کر جو رسول بے ہے رسول اور نبی دونوں مراد تھے کیونکہ رسول کا مقام نبی سے افضل ہیں قرآن پاک میں بہت سے موارد ہیں میں النبی کہہ کر رسول نبی دونوں ارادہ ہوا ہے اور کبھی رسول کہہ کر رسول اور نبی دونوں مرالے ہیں ورنہ عام حالات جو ہے وہ تعریف کے مطابق رسول کا مقام نبی سے برتر و افضل ہیں تو ترجمہ جو مراوغت الانبیاء کے ترمی یعنی انبیاء علیہ السلام کی ہم نہیں. اے اللہ مجھے انبیاء علیہ السلام کی ہم نِشینی عطا فرما یعنی یہ اللہ جو ہے یعنی اے اللہ کل القیامت میں ہاں جی امبیا علیہ السلام کے ہم نشینی اور صحبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں یعنی اے اللہ میں ایک منیان ہاں جی میک الحص مقدر ہے میک الحص آئے گا سلکان میں سوال کرتا ہوں یعنی اے اللہ میں ایک القیمت میں انبیاء علیہ السلام کے ہم نشینی اور صحبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کا قیمت مجھے کے ساتھ معاشر کرے ہاں جی ان کے چاہنے والوں کے زمرے میں شمل کرے مشور کرے اور ان شفاعت شہادیک نصیب کرے تو یہاں اللہ سے دعا کریں انبیاء کے ساتھ رہنے کے اللہ سے ان کے ہم نشین ہونے کے اللہ سے دعا کریں ہاں جی یقین جو, جو لوگ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا اور دل میں انبیاء علیہ السلام سے عقیدت و محبت ہوں تو کل قیامت میں جو ہے ضرور انبیاء علیہ السلام کی ہم نشینی و صحبت نشینی اسے حاصل ہوں گے اور ان کے جوار میں جگہ پائیں گے لیکن اگر دنیا میں امبیا علیہ السلام کی تعلیمات سے دور اور دن میں ان عظیم حسیوں کے سے جو ہے کوئی عقیدت و محبت نہ ہو تو صرف زبان پر وہ مرافات الانبیاء کہنے سے ان عظیم حسیوں کی صحبت ہرگز نصیب نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی لہٰذا مین چیز ان سے دل و جان سے ان کو چاہیں کیونکہ اللہ کے کی محبوب بندے ہیں تمام امبیا اور رسول تو کہ اللہ کے محبوب بندے تو اللہ کے محبت میں اللہ کے ان محبوب بندیوں سے بندوں سے بھی محبت کریں اور انہوں نے جو نئے تعلیمات بشر کے لیے چھوڑا ہے مخصل اضم الدنِ قرآن ان سب کا نچوڑ ہے ان تعلیمات پر اگر آپ نے رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا تو سمجھا آپ نے تمام امبیا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا دو چیزیں ان سب کی تعلیمات ایک تو ان عظیم حسین کے صحبت جو ہے ہر کس نصیبیں گے اگر نے ان کے جو ہے تعلیمات پر عمل نہ کریں کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمائے المرکمامن احبا انسان جو اسی کے ساتھ معشور ہوں گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتے ہاں جی کل خیات میں آپ انہی کے ساتھ معاشور ہوں گے جن سے آپ دنیا میں محبت کر تھے۔ تو انسان جو ہے کل خیامت میں اسی کے ساتھ معشور ہوں گے جس سے جو ہے وہ دنیا میں محبت کرتے ہیں جی لہذا جو ہے آپ جب دنیا میں انبیاء سے محبت کریں ان کے سیرت پرچے ان کی تعلیمات پر چلیں تو یقیناً آپ ان کے ساتھ مشہور ہوں گے تو یہ دعا میں جو ہے امبیا علیہ السلام کی ہمنیشینی کی دعا جو ہے اس لیے ہے یہاں پر جو ہے وہ مرافقت المبیا کے اللہ سے علامہ مجھے علیہ السلام کی ہمنیشینی عطا کریں یہ دعا اس لیے کیونکہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کا انعام شدہ جمع تھے اور شرارت المسخی میں ان کا راستہ اور ان کی ہمنیشینی جو ہے قرآن نے کہا ان کے ہم نے شنی کو حسن ال رفیق آ کہا فرمایا نہیں کہ یہ کتنے اچھے دوست ہیں تمہارے کتنے اچھے رفیق ہیں یہ انبیاء علیہ السلام ہاں ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا مداح فرمایا اور یہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں تمہاری تو یقینی بات ہے جب وہ بہت اچھے ساتھی ہیں تو ان کے ساتھ ہم نشنی کی دعا بھی فطری چیز ہے اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یافتہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے مغرب بندے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام ہاں جی اور ان کے اگر کسی کو ہمنشینی مل گیا تو سمجھے وہ نجات پا گیا وہ جنت میں پہنچ گیا لہذا جو ہے ان سے ان کی ہمنی شینی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں ان کی ہمنی شینی عطا کرے اب چونکہ انبیاء دنیا میں نہیں لہذا ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفے عطا کرے اور قل قیامت میں سچ مچ عظیم حسوں کے شفاعت بھی ہمیں نصیب ہو اور ان کے سر کے ہم نشینی بھی اللہ میں نہ کرے تو اس لیے یہ دعا و موراف حق اے اللہ جو ہے مجھے کل قیامت میں انبیاء علیہ السلام کی ہم نشینی ہیں جی اور صحبت کا جو ہے اور محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں یعنی مارف حق امبیانی ایک واضح سلو کیسے پہلے نا تو اے اللہ جو ہے میں تجھ سے انبیاء علیہ السلام کی ہمنیشین ان کے ساتھ ہونے کے ان کی محبت کا تج سے سوال کرتا ہوں اس کے بعد اس دعا نمبر جو ہے پیراگراف نمبر چار کا جو ہے پیراگراف نمبر تین کا جی تین کا ساری دعا نمبر پانچ آخری دعا ہے ورنسر اللہ اس پیراگراف کا تو اس میں ایک ورنسر ایک ایک ہے ایک آدھا ہے نثر نثر و نثر و نسر, نسر, نسر و مدد کرنا نصرت کرنا ہاں جی نصیر و ناصر بولتے مددگار ہم نوا ہم القاموں سے جدید میں لقت میں یہ سارے معنی کے اللہ پر اور کے مقابلے کا مانا جاتا ہے پر اور کے مقابلے میں یہ مانا جا رہا الرا اور الم تو سوال کر تو مدد تیری مدد کا سوال کر اللہ میرے دشمنوں کے خلاف ہیں میرے دشمنوں پر ان کے خلاف تو میری مدد فرما تو الادھا ونسرائے اللہ مدد چاہتا ہوں تو سے الآدا اللہ پر مقابلے میں کن کے آدا دشمنوں کے مقابلے میں تو یہاں پر ادو ان کی جمع آدھا کی جمع ہے اور ادو کے کی من کیا دشمن ہے آدھا یعنی تمام دشمنوں سے تو مجھے راہ واد تو الادا ادو ان کی جمع یعنی دشمن کے معنی میں تو اودوان کے معنی اللہ عربی کہتے ہیں دشمنی زیادتی ظلم جارحیت حملہ چڑھائی یہ سارے معنی یہاں پر جو ہے وہی دشمنی کے معنی میں دشمن کے معنی میں یعنی اللہ جو ہے میری مدد فرما میرے دشمنوں کے مقابلے میں یقیناً ظلم اور جارحیت اور زیادتی کے مقابلے میں یہ معنی بھی یہاں پر صحیح ہوتی ہے حملہ اور چڑھائی کے مقابلے میں دشمن کی طرف سے تو تجمہ یہ دشمنوں کے مقابلے میں نصرت و مدد کا تجھ سے سوال کرتا ہوں یعنی اے اللہ جو ہے میں تر سے جو ہے دشمنوں کے مقابلے میں نصرت و مدد کا تجھ سے سوال کرتا ہوں نثر الآن ہوا نثر یعنی مدد نصرت اللہ دشمنوں کے مقابلے میں دشمنوں کے برخلاف تو دشمنوں کے مقابلے میں اے اللہ تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں ہاں جی اے اللہ جو ہے دشمنوں کے مقابلے میں دشمنوں کے مقابلے میں اے اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں یہ مراد ہے تو اس دعا کا ترجمہ یہ ہوا ہاں جی تو اب آگے جو ہے پیراگراف نمبر تین کا جو ہے مکمل ترجمہ شروع سے کرا ہے تک جو ہے مکمل ترجمہ جو ہے اللّہ انِ اسلفض القضائےائے و منازل شودائے و عش سودائے و ملافقت الامبیہ و نثر کا ایک مکمل دوبارہ تجرمہ ان لوگوں کو کروں تاکہ برے تجرمہ ذہن میں بیٹھ جائے تو اے اللہ جو ہے پروردگار اللّہ کے معنی اللہ پروردگار ہاں جی انسلک الفوظ عند القضاء اس کے معنی کریں میں تش زندگی کے آخری وقت یعنی موت کے وقت وقت میں کامیابی ہاں جی اور مولانوا منازل اور شہیدوں کے منجلیں اور درجے اور رطبے اور ہو ویشائی اس کے کی معنی کیا ہیں خوش نصیب یعنی سعادت مندوں کی طرح زندگی اور مولا الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کی ہم نشینی اور دشمنوں کے مقابلے میں مدد مانگتا مانتی ہوں تو یہ جو ہے اس مقدر دعا کا مختصر ترجمہ ہے تو اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ سے کل پانچ چیزیں طلب کیا ہیں ہاں جی اور ہر ایک نہایت اہمیت کے حامل ہیں لہذا کمال اخلاص کے ساتھ جو ہے ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ میں ان مقامات اور عنایت سے نوازیں اب وہ پانچ چیزیں کیا ہیں وہ یہ ایک تو یہ ہے موت کے وقت کامیابی کہ اللہ سے سواد کرے فوس ان دل و دوسرا مناظر شودا شہدوں جیسا رتبہ مجھے ادا کرے اللہ شہیدوں جیسا رتبہ مجھے عدا دو ہو گیا وہ ایسا سودا سعادت مند اور خوش نصیب لوگوں کسی مجھے زندگی عطا کرے ہاں ان کی طرح مجھے زندگی عطا کرے یہ تین ہو گیا وہ مولاح و علمب اللہ علیہ السلام کے ہم نشینی کا میں تو سوال کرتا ہوں اللہ خلق ان کے ساتھ ہوں یہ چوتھی جو ہے ورنہ اللہ, اللہ آخر میں یہ اللہ دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد فرما میرے دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد فرما یہ دعا جو ہے اس میں پانچ چیزیں یہ دعا میں اللہ تعالی سے مہنگا ہے اور میں سے ہر ایک بہت اہمیت کے لائق ہے موت کے وقت کامیابی خاتمہ بالخیر ہونا نہایت عام ہے شودا کا مقام و مرتبہ جو ہے پایا جانا انسان کے نجات کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں اور سعادت من لوگ کی زندگی ایش سودا نہ کہ دنیا اور ہر دونوں میں بات باک ہو جائے بلکہ دنیا اور ہر دونوں میں سعادت من لوگوں کی سی زندگی اللہ نصب کر نصیب کرے ہم لوگ وہ اے شودودا ہوا اور المبیا علیہ السلام کی ہم نشینی کل قیامت میں ان کے ہم نشین ہوں آپ ہاں ان کے ساتھ ہوں اور نثر اللّہ اور اے اللہ دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد فرما وہ نثر یعنی میرے نسر فرما میرے مدد فرما اللہ دشمنوں کے مقابلے میں تو یہ مقدس دعا جو ہے پانچواں پیراگراف تیسرا پیراگراف اس میں پانچ دعائیں مل گئے اس میں ہے اللہ تعالیٰ سے ہر ایک دوسرے سے اہمیت رکھتے ہیں لہذا ان دعاؤں کو الزاء نگرامی خلوص دل سے پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہاں جی اپنی رحمت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور امی کا الخیات ہمیں نجات دلائے اللّہ مد صلی اللہ علیہ محمد وال محمد